على ملبیپلو شيء یا ولی کلنگ اور ہر ایک کے لیے سمت ہے چہرہ کرنے کی جگہ جہت ہے ہوا مغل لی وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے پس طبی کل تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اینما تفون تم جہاں کہیں بھی ہو گے یاتی بکم اللہ جميعا تو اللہ تم سب کو لے آئے گا ان اللہ یقینا اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ولی فلن وجھاتن ہر ایک کے لیے جہت ہے سمت ہے جس طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا لیکن یہود نے بیت المقدس میں واقع سفرہ کو اپنا قبلہ قرار دے دیا اور عیسائیوں نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو اپنے لیے قبلہ بنا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا نے حکم دیا کہ وہ مسجد حرام کی طرف منہ کریں بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں اور اس کو اپنا قبلہ بنائیں ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے فصل خی تو تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سپت کرو اصل جو کام آنے کی چیز ہے وہ نیکی ہے نیک اعمال ہیں جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے وہ کامیاب ہوگا تو قبلے کا تبدیل ہو جانا بیت المقدس کا قبلہ ہونا یا بیت اللہ کا قبلہ ہونا ان میں سے کسی ایک کی طرف منہ کرنا رخ کرنا ذاتی طور پر اس میں کوئی خوبی نہیں اصل جو خوبی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کسی جہد کسی جانب منہ کرنا ہے اللہ کا حکم ہو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی ہوگی اللہ کا حکم ہو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تو بیت اللہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھنا نیکی ہوگی جس جانب اللہ سبحانہ کو بھانا کرنے کا رخ کرنے کا حکم دیں اس جانب رخ کرنا یہ نیکی ہے تو نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبق لے جاؤ ناتم اللہ جمیہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھے لے آئے گا ان اللہ اللہ تعین پذیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے سو قرض کا اور جہاں سے بھی آپ نکلے فَوَلِّ وجہ کا تو اپنا چہرہ پھیر لیں شکر المسترام مسجد حرام کی جانب یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں جہاں پر بھی ہوں نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف ہی پھیر لیں مسجد حرام کی طرف رخ کریں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں خطاب کو صرف یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حقیقت میں یہ کتاب ساری امت کو ہے آگے چل کے اللہ سلخانہ تعالیٰ نے تمام تر اہل اسلام کو بھی مخاطب کیا ہے تو جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جائے وہ کام ساری کی ساری امت کے لیے ہوتا ہے صرف نبی کے لیے نہیں اللہ کہ اس کے نبی کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل آ جائے تو تب وہ کام نبی کے ساتھ خاص ہوگا بگرنا نہیں مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مؤمنہ عورت اپنا آپ ہیبا کرے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں خالص آتان ساتھ فرمایا ہے کہ یہ خالص آپ کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے نہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے شام کو افطاری نہ کرتے اگلے دن سحری بھی نہ کھاتے اگلے دن جا کے شام کو افطار کرتے دو دن مسلسل روزے سے گزارتے تین دن مسلسل روزے سے گزارتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہجنائن نے دیکھا دیکھی یہ کام شروع کیا تو آپ نے ان کو منع کر دیا وشال سے روزے کے ساتھ روزہ جوڑنے سے منع کیا انہوں نے کہا وہ ان کا تو واپسی لو اصول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وشال کرتے ہیں روزے کے ساتھ روزہ جوڑتے ہیں تو ہم نے بھی کر لیا آپ نے فرمایا ائی یو تم میں سے میرے جیسا کون ہے میں رات گزارتا ابھی تو یقینی منہ نہیں اور سوئے سوئے کو ہی اللہ تعالیٰ مجھے کھلا پلا دیتا ہے میری بھوک اور پیاس کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے تم میرے جیسے نہیں تم یہ کام نہ کرو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور امتوں کو منع کر دیا پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا آپ کے ساتھ یہ عمل خاص ہے تو جس کے خاصہ ہونے کی دلیل ہو وہ امر نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے صرف نبی کے لیے ہوتا ہے اور جس کے نبی کے ساتھ خاص ہونے کی دلیل نہ ہو وہ نبی اور امتی سب کے لیے عام ہوتا ہے تو مسجد حرام کی طرف وہ کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو یہ حکم امت کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی نمازوں کے لیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف کریں وہ ان الحق میں کا اور یقیناً یہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے یعنی بیت اللہ کا قبلہ بن جانا قبل کا تبدیل ہونا اللہ سبحانہ ہوا تو کی طرف سے حق ہے بِغَافِلِ عَنَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ تعالی بے خبر غافل نہیں بلکہ اس کو خوب جاننے والا ہے خوب علم رکھنے والا ہے فمن حیث شطر المسجد الحرام اور آپ جہاں سے بھی نکلیں فاول تو اپنا چہرہ پھیر لیں سطر المست دل آرام مسجد آرام کی جانب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیں نماز کی ادائیگی کے لیے وہی سمکم تم اور تم جہاں کہیں بھی ہو فول شا تو اپنے چہروں کو اس کی جانب پھیر لو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہونے کے بعد عمومی طور پر تمام سر اہل اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ تم بھی اپنے چہروں کو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد حرام کی طرف خانۂ کابا کی طرف پھیر لو کیوں جان تاکہ تم پر لوگوں کے لیے کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہے مشرق وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ابراہیم علیہ اصلاۃ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے تو مسلمان ابتدائے اسلام میں نماز پڑھتے رہے مسجد ادس اقسا مسجد اقسا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو بیت المقس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہیں تھا یہود نے یہ کام شروع کیا تو اب مشرقوں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ عجیب بلت ابراہیمی ہے کہ ابراہیم والے کابے کو ہی قبلے کو ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض ختم کر دیا تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے اور اسی طرح یہود الصارہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا یہودیوں نے سفرا کو اور نصارہ نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو اور یہ ابراہیم علیہ السلام اسلام کے بعد انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ سبحانہ ہوا نے ان کو پہلے بتا رکھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا بیت اللہ کی طرف ترقوں کر کے خانہ کعبہ کی طرف ترموں کر کے وہ نواز ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ سلحان نے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل کر کے یہودارہ کی دلیل بھی ختم کر دی اگر وہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو ان کے پاس دلیل ہونی تھی کہ ہم نے جو پڑا سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ خانۂ کعبہ ہوگا اور تم تو بےت المقدس کی ترموں کر کے نمال کرتے ہو یعنی مشرقین کے اعتراض کو اور یہود و نصارہ کے اعتراض کو سب کو لاسٹانا ہوا تعالیٰ نے ختم کر دیا وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہاں جو ظالم اور بے انصاف قسم کے لوگ ہیں وہ تو خامخواہ کی کٹ حجتیاں کرتے رہتے ہیں خام خواہ کے اعتراضات کیے چلے جاتے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کرو فلاں تخشو ہم لہذا تم ان سے نہ ڈرو وق شو اور مجھ سے ڈرو والی اتنی نعمت کی اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دین اسلام کے ساتھ نعمت کی علیہ اسلام پر ان کو دین اسلام والا سچا سچا مذہب عطا کیا اور پھر اسی طرح اللہ تعالی کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ سلاط و السلام والے قبلے کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا تو یہ اتمام نعمت میں سے ہے نعمت علیہ کم تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں والا اللہ کُتون اور تاکہ تم ہدایت پاؤ ابراہیم علیہ سلاط و السلام کے قبلے تک تم پہنچ جاؤ کماسی کم رسول اب من یہ نعمت قبل والی بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا رسول بھیج کر بھی اللہ تعالی نے نعمت کی اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام السلام والا پکلا تمہیں دے کر بھی تم پر نعمت کی کما اس طرح کے ارس فی کم ہم نے تم میں بھیجا رسولا ایک رسول من کم میں تھے یسلو علیہ کم آیا وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں وہ ذکی کم اور تمہیں پاک کرتا ہے تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے کم اور تم کو سکھاتا ہے معلم کپون جو تم نہیں جانتے تھے ابراہیم علیہ السلات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ربانا وبا رسول الم اے اللہ ایک رسول بھیج انہیں میں سے یسل آیاتی کا جو ان پر تری آیات پڑھے اور تعلیم دے وہ اور ان کو, کو پاک کرے ان کا تجکیہ کرے تو اللہ سب تعلیٰ نے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اہل عرب کو قہبہ کے باسیوں کو ایک رسول عنایت کیا جو انہیں میں سے تھا بحر سے آیا ہوا نہیں اور دوسرا کہ قبلہ بھی ان کے لیے وہی مقرر کر دیا جو ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کا قبلہ تھا وہ علیم اور وہ تم کو سکھاتا ہے معالم تک رون و جو تم نہیں جانتے تھے اس سے مراد وہ علوم ہیں جو انسان اپنی عقل کے ذریعے سیکھ سکتا ہی نہیں کسی بھی صورت انسان اپنی عقل کے ساتھ نہیں جان سکتا جیسے فرشتوں کے بارے میں علم انسان اپنی عقل نار پر جتنا مرضی زور ڈال لے فرشتوں کے بارے میں علم انسان اپنی عقل سے نہیں لے حاصل کر سکتا کیونکہ عقل اس کو محسوس ہی نہیں کرتی یہ عقل سے ماہورہ چیزیں ہیں ایسے ہی جنت جہنم اور اسی طرح وہ علوم تمام کے تمام تر وہ باتیں کہ جن کے بارے میں انسان اپنی ذاتی استعداد سے ذاتی قوت سے عقل سے جن کے بارے میں نہیں جان سکتا وہ علوم مراد ہیں فض قرونی یہ نعمت اللہ تعالی نے یاد دلوائی اور نعمت کا کل کرا کی یار فرمایا فض لہذا لہٰذا مجھے یاد رکھو از میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ کو یاد رکھنا اللہ کا ذکر یہ دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی دل میں اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد رکھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے فل تو مجھے یاد رکھو از کو میں تمہیں یاد رکھوں گا وشغرو لی اور میرے لیے شکر کرو والا تخر اور نہ نہ نا کرو شکر نت کے مقابلے پہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے بندے پر احسان کیا بندے کو نعمت دی تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرے انسان اور وہ شکر کیسے ہوتا ہے اللہ العالمین کی عبادت کر کے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی اطاع اور فرما برداری کر کے اللہ تعالی کا شکریہ ادا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو طویل طویل قیام کرتے لمبے لمبے رکوع لمبے لمبے سجدے لمبا لمبا قیام حا کے تورمت مت ماہو آپ کے پاؤں سوزش والے ہو جاتے پھول جاتے سوج جاتے امریکہ مین سیدہ ایشا رضی اللہ ایک دن کہتی ہیں کہ آپ اتنی مشقت اور محنت کرتے ہیں عبادات میں حالانکہ اللہ سبحانہ ہوگا تو نے آپ کے اگلے پچھلے گناب فرما دیے ہیں تو فرماتے ہیں اوالا اپنا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بن جاؤں اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں اگلے پچھلے تو اللہ تعالیٰ کا پھر مجھے شکر کرنا چاہیے تو یہ شکر کرنے کا ایک انداز اور طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نوافر کا اہتمام کرنا نمازوں کا اہتمام کرنا روزے رکھنا صدقات و خیرات کرنا عبادت کے جتنے بھی امور ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا شکر ہیں ایسے ہی پہلے آپ سن آئے ہیں کہ موسا علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ نہ ہوگا نے نجات دی بنی اسرائیل کو پھر سے تو ان کے نجات پانے کے لیے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر وہ دس تاریخ کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا بھی موسا من ہوم ہم ان کی نسبت موسا علیہ السلاۃ السلام کے زیادہ قریبی ہیں تو ہم بھی ان کی نجات کی خوشی میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے تو رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ یوم عاشورہ کا دس محرم کا روزہ یہ فرض تھا مسلمانوں پر پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو یہ یوم عاشورہ کا روزہ نفل رہ گیا تو یہ شکرانہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے روزہ رکھنا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے نماز پڑھنا ہمارا قسم عبادات وہ اللہ سبحانہ ہوگا تو کا شکریہ ہی ہیں اللہ تک اور ناشکری نہ کرو میرے نا مت بنو ناشکری اللہ تعالیٰ کی بغاوت اللہ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی حکم و اللہ کی بات نہ ماننا یہ چیزیں ناشکری میں آتی ہیں